فرمایا تو یہاں سے الفا تر جا تجھے ناؤ پہنچتا کہ یہاں رہ کر غرور کرے نکل تو ہے ذلت والوں میں